السلام علیکم پچھلے لیکچر کے آخر میں ہم نے منیمم سپیننگ ٹریز کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی اور وہاں میں نے بات اصل میں منیمم سپیننگ ٹری کے استعمال جو ہو سکتے ہیں یا وہ پرابلمز یا وہ سچویشنز جہاں پہ منیمم سپیننگ ٹریز کا استعمال ہوتا ہے وہ میں نے پریزنٹ کی تھی اور اس میں وہ جو کیبل بچھانے کی ایک شہر میں مثال وہ میں نے پیش کی تھی الیکٹریکل سرکٹس میں بھی یہی ایک ایشو بنتا ہے کہ آپ کے پاس کمپوننٹس ہیں جن کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے وائرس کے ذریعے یا کسی اور کنڈکٹر کے ذریعے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ وائرس جو ہیں ان کی لنس جو ہیں یہ منیمم ہوں تاکہ سرکٹ جو ہے وہ چھوٹا بنے ایسی کئی اور پرابلمس ہیں جس میں آپ کے پاس کوئی ریسورس ہے جس نے مختلف نوڈس کو وہ نوڈس شہر ہو سکتے ہیں یا وہ کمیونیکیشن نیٹورک ہے یا کوئی اور ایسی چیز جس میں ملٹیپل پوائنٹس اور ان کو آپ نے جوڑنا ہے آپس میں تو کنیکٹوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ منیمم اسپینگ ٹری جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ایک پار ہے یا کوئی اور ایسی چیز جو ہر تک ہر گھر تک پہنچ جائے واٹر ڈسٹریبیوشن میں بھی یہی مسئلہ آ سکتا ہے کہ گھر گھر جو ہے آپ نے پانی پہنچانا ہے خیر یہ مثالیں ہم کافی اور بھی کور کر سکتے ہیں لیکن جو ایشو ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ منیمم سپیننگ ٹری ایک گراف سے ہم کیسے حاصل کرتے ہیں اس کے لیے میں نے جو نام تجویز کیے تھے الگردمس کے کس اور پریمز یہ دو اشخاص ہیں یہ الگریدمس ایکچولی آپ پہلے دیکھ چکے ہیں ڈسکریٹ میتھ میں جہاں پہ گراف تھیری کا جب سبجیکٹ یا ٹاپک کور ہوا تھا تو وہاں پہ یہ منیمم سپیننگ ٹری کی بات بھی ہوئی تھی یہاں پہ میں نے سپیننگ ٹریز کو بنانے میں جو چیز یا جو اسٹریٹجی ہم اپنائیں گے اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ گریڈی اسٹریٹجی ہوگی جو کہ ہم پہلے استعمال کر چکے ہیں اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ہر سٹیج پہ اگر آپ کی پرابلم جو ہے اس کو آپ اسٹیج بائی سٹیج حل کرنے کی کوشش کریں تو ہر سٹیج پہ وہ ایک لوکل آپٹیم ڈسیزن یا آپٹیم چوائس جو ہے وہ تلاش کرتی ہے اور یہ امید کہ یہ جو لوکل آپٹیمل ڈیسیجنز ہیں ان کی بنا پہ جو گلوبل آپٹیمل ڈیسیجن ہے وہ واقعی آپٹیمل ہوگا یعنی کہ سب سے اچھا ہوگا گریڈی اسٹریٹجی ہم دیکھ چکے ہیں تو اب ہم اگر اس طرف آئیں کہ یہ منیمم اسپیننگ ٹری جو ہے اس میں یہ گریڈی نیس جو ہے یہ کس بیسس پہ ہوگی اور ہم اس اسٹریٹجی کو استعمال کر کے ٹری کیسے بنائیں گے میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ہم پہلے یہ اسٹریٹجی اس کو ایز اے جواز کور کریں گے آلموسٹ ایز اے تھرم کور کریں گے کہ اگر ہم یہ طریقہ اپنائیں تو اس کے نتیجے میں جو ٹری بنتا ہے وہ واقع ہی منیمم ہوگا اور یہ بھی میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ایسی کاروائی نہیں ہوگی کہ گراف میں جتنے پوسیبل ٹریز ہیں ہم ساروں کو پہلے بنائیں اور ان میں سے جس کا جو سم آف ویٹس یا ایج ویٹس سب سے کم ہے وہ ہم چن لیں گے گریڈی اسٹریٹجی استعمال کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ہی سلوشن بنائیں اور وہی وہ, وہ نکلے جو کہ آپٹمل ہے یاد ہے ڈائنامک پروگرامنگ میں ہم ایسے نہیں کر سکتے تھے وہاں پہ ہمیں کئی سولوشن دیکھنی پڑیں وہاں پہ پھر ہم ہر اسٹیج پہ بلکہ سب پرابلمس بنا کے ان کی آپٹمل سولوشن ڈھونڈتے تھے اور ان کو جوڑ کے ہم نے پھر ایک جو بڑی سولوشن ہے لارجر پرابلم کی وہ بنائی تھی گریڈی اسٹریٹجی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سولوشن بناتے ہیں اور وہی وہ جو ہے وہ آپٹمل بنتی ہے لیکن اب آپ نے اگر کسی کو کنوینس کرنا ہے کہ ایک ہی سولوشن بنائی اور وہی وہ آپٹمل نکلی یہ کیسے ہو گیا آخر وہ کیا کاروائی ہے وہ کیا تھوریٹیکل فاؤنڈیشن ہے تمہارے اس ایلگریدم کی جس کی بنا پہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اس طرح کرو اور ایک ہی دفعہ کرو اور جو نتیجہ حاصل ہوگا وہ سب سے بہتر ہوگا چونکہ یہ سوال ہمیں یہاں پہ بھی جواب اس کا دینا پڑے گا یعنی کہ یہ اسپینگ ٹری چونکہ گریڈی ایلگریدمس ہیں اور بعد میں اور بھی گریڈی ایلگریدمس ہمیں ملیں گے وہاں پہ ہمیں یہ جو پروف اس کی تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن یا ایک لحاظ سے اس ایلگردم کی کریکٹنیس کے یہ الگردم جو نتیجہ آپ کو مہیا کرتا ہے وہ واقع ہی وہ ہے جو کہ آپٹمل ہے کیونکہ یہ جنرلی آپٹمائزیشن پرابلمس ہی ہیں جس میں گریڈی اسٹریٹجی استعمال ہوتی ہے تو آئیے اب ہم یہ تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن بنائیں اور اس کی بنا پہ پھر ہم کروسکال اور پرمز ایلگردم کو دیکھیں گے وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا اڈیشنل ایلگریدمک کاروائی جو ہے وہ کرنی پڑے گی اور اس کی بنا پہ جو الگریدم ہمارے سامنے آئیں گے ان سے منیمم سپیننگ ٹریز واقعی ہمیں حاصل ہوں گے جہاں تک ان ٹریز کا تعلق ہے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو یہ مثال دکھائی تھی کہ کس طرح گراف میں ملٹیپل ٹریز ہو سکتے ہیں اور ان کو فری ٹری کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں کسی ٹری کی روٹ جو ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ روٹ ہے تو وہاں پہ میں نے مثال کے بعد یہ چیز یہ سلائیڈ آپ کو اس وقت بھی دکھائی دی تو آئیے اس کو ذرا دہرا لیں کیونکہ یہ فیکٹس جو ہیں یہ ہم بعد میں استعمال کریں گے اور انہی کی بنا پہ اصل میں ہماری وہ اسٹریٹجی ڈیولپ ہوگی بیفور پریزنٹنگ دا ٹو ایلگردمس لیٹس ریویو فیکٹس اباؤٹ فری ٹریز A free tree with n vertices has exactly n-1 minus edges. There exists a unique path between any two vertices of a free tree. And adding any edge to a free tree creates a unique cycle. And breaking any edge on this cycle restores the free tree. These three points are just a bit easy. آپ کے پاس این وڈ سیز تو اس میں n مائنس ون ہوں گے ہی تو آپ کے پاس ٹری ہے ورنہ وہ گراف بن سکتا ہے اس کے بعد چونکہ یہ ٹری ہے تو کسی بھی دو وڈ کو لے لیں ان کے درمیان ایک یونیک پاس ہوگا یہ یاد ہے ہم نے بائنری ٹریز میں بھی یہی بات کی تھی جو نئی بات ہے وہ یہاں پہ کہ ایڈنگ any edge to اے فری ٹری کریٹس اے یونیک سائیکل اینڈ بریکنگ اینی ایج آن دس سائیکل ریسٹور فری یہ سائیکل والی بات جو ہے یہ ہمارے لیے اہم ہے کہ ٹری میں اگر ہم یعنی کہ جو ہمارے پاس ٹری گراف کا بنا ہوا ہے فرض کریں اس نے سارے نوٹس کو ٹچ کر لیا اسپیننگ ٹری کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسا ٹری جس کی روٹ بے شک کوئی مرضی ہو لیکن اس کے جو ایجز ہیں جو ایکچولی گراف کے ہی ایجز ہیں جو آپ نے سلیکٹ کیے ہیں وہ تمام ورڈ کو وزٹ کرتے ہیں یا پہنچ جاتے ہیں اب اگر آپ کے پاس ایسا ایک فری ٹری ہو منیمم نہیں سپیننگ ٹری ہے وہ فری ٹری ہے اگر اس میں آپ ایک اور ایج یعنی کہ n-1 کے بعد ایک اینتھ ایج ایڈ کر دیں تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ صرف ایک گراف بن جائے گا وہ جنرلی ٹری کے اندر اگر آپ ایک ایچ ڈال دیں تو اس سے وہ گراف بن جاتا ہے ٹری اور گراف کی ڈسٹنکشن یہی ہے بلکہ یہ ہوگا کہ فری ٹری جو اس طرح کا ہے اس میں ایک ایج ڈالنے سے ایکچولی ایک سائیکل بن جائے گا اور وہ یونیک ہوگا اور مختلف ٹریز جو بنا سکتے ہیں آپ ان میں اگر آپ اس طرح ایجز ڈالیں گے تو یونیک سائیکلز بنتے جائیں گے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہی سائیکل اوائڈنس جو ہے یہ اسٹریٹجی ہی ہماری ایلگر کاروائی میں ایک اہم پہلو ہوگا اور اس چیز کا ہم لحاظ رکھتے ہوئے کہ جو بھی ہم کریں جب ہم ٹری بنا رہے ہیں کسی طرح سائیکل نہ بیچ میں آ جائے کیونکہ اگر سائیکل آ گیا تو معاملہ وہاں پہ گڑبڑ ہو گیا ہم ایسا نہیں چاہیں گے تو اس کی اوائڈنس ہی ہمارے ایلگردم کی ایک لحاظ سے فاؤنڈیشن ہوگی یہ سائیکل والی بات بھی ذرا تصویری خاکوں کی مدد سے دیکھ لیجئے یہ لیفٹ سائیڈ پہ میں نے یہی گراف اور اس کے اندر وہ فری ٹری لے بھی لیں منیمم ہو یا نہ ہو لیکن یہ سپیننگ ٹری ہے کیونکہ یہ تمام ورٹسیز کو ٹچ کر رہا ہے یہ جو تھک ایجز میں نے شو کیے ہیں بکیا گراف کے ایجز ویسے موجود ہیں اب اوپر والے گراف uh, میں اسی ٹری میں میں نے یہ کیا ہے کہ یہ جو بی ایچ ہے اس کو میں نے ایڈ کیا ہے دیکھیے اس کے ایڈ کرنے سے کیا ہوا کہ اس فری ٹری میں اب ایک سائیکل پیدا ہو گیا ہے جو کہ ایکچولی اب ٹری نہیں رہا اب تو ایک گراف بن گیا ہے اور وہ ایسا گراف جس میں ایک سائیکل ہے اس چیز کا لحاظ رہے کہ یہ انڈائریکٹڈ گراف ہے یہ ڈائریکٹڈ گراف نہیں یہ سائیکل جو ہے اب آپ کے سامنے میں نے یہ ڈاٹڈ لائن سے شو کیا ہے کہ کس طرح اس ایج کو ایڈ کرنے کی بنا پہ یہ ایک یونیک سائیکل بن گیا ہے. اب اگر اسی ٹری کو میں دوبارہ لوں اور اس میں کسی اور ایج کو ڈالوں جیسے کہ میں نے یہاں پہ نیچے انڈیکیٹ کیا ہے یہ بی ایج جو ہے جس کا وزن ایٹ ہے اس کو میں نے ایڈ کیا ہے اس فری ٹری میں تو دو باتیں ہوئی ہیں کہ پہلی بات یہ اب ٹری نہیں رہا یہ ایک گراف بن گیا ہے ان تھک ایجس کو صرف دیکھیے اور اس کے ساتھ جیسے کہ میں نے اب یہ ڈاٹڈ لائن سے دوبارہ شو کیا ہے اس میں ایک سائیکل بن گیا ہے جو کہ ان چار ورڈ کے درمیان ہے اے بی اور سی تو یہ صورت حال سامنے آئے گی کہ ہمارے پاس اگر ایک فری ٹری ہے جو کہ گراف کے تمام ورڈ کو ٹچ کر رہا ہے اگر ہم اس میں ایک اور ایج ایڈ کریں کوئی سا بھی تو اس کے نتیجے میں گراف جو بنے گا اس میں ایک سائیکل ضرور آ جائے گا اب یہ فری ٹری جو ہے یہ ہمارے لیے اس کی اہمیت یوں ہے کہ ہم جو البریدمس ڈیولپ کریں گے اسپیننگ ٹری کے وہ بھی فری ٹری ہی ہوں گے اور ان کو بنانے میں جس چیز کا ہم جیسے کہ میں نے عرض کیا لحاظ رکھیں گے کہ ٹری کے بناتے ہوئے کوئی ایسا ایج نہ ایڈ کریں ہم ٹری میں کہ اس سے سائیکل پیدا ہو جائے کیونکہ جیسے وہ سائیکل پیدا ہوا ہماری کاروائی رک جائے گی ہم اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے تو آئیے اب بجائے اس کے کہ ہم کرس کال یا پرمز بلکہ اس طرح کے دو تین اور ایلگردمس ہیں ان کو انڈیویجلی دیکھیں ہم اصل میں ایک جینیرک اپروچ دیکھتے ہیں جو کہ اگر اس کو آپ پہچان جائیں تو بعد میں پروسکال اور پرمز الگریدم جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہی جنریک اپروچ جو ہے ذرا ویریشن کے ساتھ ایک میں اور دوسری ویریشن کے ساتھ دوسرے میں استعمال ہو رہی ہے اور اور اس طرح کے ایلگریدمس بھی ہیں جن میں یہی اسٹریٹجی گریڈی اسٹریٹجی آپ کو نظر آئے گی تو جنریک اپروچ لیٹ جی وی کاما بی اینڈ انڈیکٹ کنیکٹ گراف ہُوز ایجز ہیو نومیرک ویٹس یہ ہمارا گراف جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے اڈیشنل اس میں اب یہ بات کہ ایجز کے ساتھ نیومیرک ویٹس ویٹس ایسوسیٹڈ ہیں اور اس گراف کو بے شک ہم لسٹ میں رکھیں یا ایجیس میٹرکس میں رکھیں دونوں صورتوں میں ہم یہ نیومیرک ویٹس جو ہیں ان کو ہم سٹور کر سکتے ہیں دا انٹویشن بہائنڈ گری ڈی ایم ایس ٹی ایم ایس ٹی کا مطلب منیمم اسپینگ ٹریڈم از سمپل وی مینٹین سب سیٹ آف ایجز اے یعنی کہ ہم گراف میں سے کچھ ایجز کو لے لیں گے اور ان سب سیٹس کو ہم جو نام دیں گے وہ میں یہ لیٹر کپٹل اے جو ہے اس کو استعمال کروں گا تو دھیان رہے کہ جہاں جہاں آپ کو یہ کپٹل اے اس طرح نظر آئے اس کا مطلب ہے کہ سب سیٹ اف ایجز وچ فارم دا مینیمم اسپینگ ٹری اور جیسے کہ آپ دیکھیں گے ابھی انیشلی اے از ایم اس میں ہم نے کسی کو نہیں ڈالا اور پھر ہم کرتے یہ ہی ہیں کہ وی ول ایڈ ایجز ون ایٹ اے ٹائم انٹل اے ایکلس ایم ایس ٹی اب یہ وہ گریڈی اسٹریٹجی ہے تو یہاں سے اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو گریڈی نیس ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہوگی یا کس چیز پہ ہم اپلائی کریں گے وہ ورڈسیز پہ نہیں ہے نہ ہی وہ کسی خاص ایج پہ ہے نہ نمبر آف ایجز پہ ہے بلکہ ہم ایجز جو ہیں ان کو ون بائی ون لیں گے اور اس سے ہم ایک سب سیٹ بنائیں گے اور یہ جو سب سیٹ کے ایجز ہیں یہ ایونچولی ایک فائنل ایم ایس ٹی بن جائیں گے یہ ایجز کون سے ہوں گے یہاں پہ ایک گریڈی نیس آئے گی جس کا جواز میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور وہ آلموسٹ ایک پروف ہوگا ایک لیما ہوگا کہ اگر ہم گریڈی نیس اس طرح اپلائی کریں تو اس کے نتیجے میں یہ جو سب سیٹ اے ہے ایونچلی اس میں وہ ایجز آئیں گے جس سے دو چیزیں بات, دو چیزیں ہوں گی پہلی بات کہ ان ایجز سے ایک سپیننگ ٹری بن جائے گا اور سم اف ویٹس ان ایجز کی جو کہ اس سب سیٹ اے میں ہیں ان کی جو سم ہے وہ منیمم ہوگی یعنی کہ آپ کے پاس ایک منیمم سپیننگ ٹری بن جائے گا یہ بھی بات کہ ہمارے ایلردمس جو ہیں وہ اس سب سیٹ اے میں ون ایج ایٹ اے ٹائم ڈالیں گے یہ نہیں کہ بےتحاشا ڈال دیں اور پھر ان کے ساتھ کچھ کاروائی کریں اب آئیے کہ یہ ون ایج ایٹ ٹائم جو ہے اس کی سلیکشن جو ہے یہ کس بنا پہ ہوگی اے سب سیٹ اے وچ از اے سب سیٹ آف دا سیٹ آف ایچ از ایز سب سیٹ آف ایجز of سم of some ٹی یہاں پہ میں نے یہ لفظ وائبل جو ہے اس کو ایم کے حوالے سے اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ اس میں میں نے کچھ ایجز ڈالے ہیں انیشلی جیسے کہ میں نے ارض کیا وہ ایم ٹی ہوگا لیکن اس میں میں ون بائی ون ایجز ڈالوں گا اور اے میں اگر میں ایسے سیٹ ڈالوں یا ایسے ایجز ڈالوں کہ وہ ایجز جو ایونچولی کوئی ایم ایس ٹی بنتا ہے اس کے وہ ایجز ہیں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ سارے کے سارے نہیں اے کے اندر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم ون ایج ایٹ اے ٹائم ڈالیں گے اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایم ایس ٹی کے حوالے سے کم ایجز بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر یہ وہ ایجز ہیں جو کہ ایونچلی ایم ایس ٹی کا حصہ بنتے ہیں تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے جو ہے یہ وائبل ہے یعنی کہ یہ ہمارے لیے کارآمد ہے کہ ہم اس سیٹ کو اور بڑھائیں اب بڑھائیں کس طرح وہ یہ اگلی اسٹیٹمنٹ ہے کہ این ایج یو کام وی وچ از اے ممبر آف دا سیٹ آف ایجز ای مائنس اے یہاں پہ آپ دیکھیے میں نے کیا کیا ہے کہ ای e جو ہے وہ ہیں تمام ایچز اس میں سے میں نے جو سلیکٹ کر کے a میں ڈال دیے ہیں ان کو نکال دیا ہے کیونکہ میں نے اب اور ایج جو ایڈ کرنا ہے یقیناً وہ میں اب بکیا جو ایجز ای e میں رہ گئے ہیں ان میں سے لوں گا تو یو وی جو ہے میں ای مائنس اے جو ہے اس سیٹ سے میں نکالوں گا اور کیا نکالوں گا ایج اس کی خاصیت یہ ہے کہ این ایچ یو کم او وی وچ از اے ممبر آف ای مائنس اے از سیف اف اے یونین یو کم او از وائبل یہاں پہ سمپلی میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے اے سب سیٹ بنایا ہے اور وہ وائبل ہے یعنی کہ اس میں ایجز وہ ہیں جو کہ ایونچلی کا ممبر بنے گے تو آپ اس میں اگر ایک اور ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ای مائنس اے میں سے چنیں یعنی کہ میں اے میں سے ہی دوبارہ کسی ایج کو استعمال نہیں کروں گا میں ایک نیا ایج لوں گا اور وہ ہوگا ای مائنس اے میں سے اور اگر میں اس کو ایگزٹنگ اے کے اندر ڈال دو یہ یونین جو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اے سیٹ اور اس کے اندر یہ نیا سیٹ یو وی کا میں نے بنا کے جب ان کو یونین کیا تو جو نیا اے بنے گا وہ وایبل رہے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایج جو میں نے ایڈ کیا یہ سیف ہے اصل میں بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سیفٹی کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی ایج ہم اے میں ڈالیں اس کی بنا پہ جو اے کے اندر آلریڈی ایجز ہیں ان میں کہیں سائیکل نہ آ جائے یہ وہ اب بات آ رہی ہے جو میں نے فری ٹی ٹری کے بارے میں کہی تھی ان ادر ورڈ دا چوائس یو کاما وی اے سیف چوائس ٹو ایڈ سو دیٹ اے کین بی ایکسٹینڈیڈ ٹو فارم اے ایم ایس ٹی اب یہاں پہ گریڈی جو ہے فی الحال تھوڑی سی اب آنی شروع ہو گئی ہے لیکن اصل میں یہاں پہ گریڈی نہیں ہے یہاں پہ آلموسٹ ایک کوشچن ہے اور وہ کوشچن یہ ہے کہ آپ one by ون ایک سیٹ اے جو ہے یا سب سیٹ جو ہے وہ بنائیں اس میں آپ ایجز ڈالیں اور ایسے ایجز ڈالیں جو کہ ایونچلی ایم ایس ٹی کا حصہ بن سکتے ہیں اور سیفٹی اس میں یہ ہوگی کہ جو نیا ایج ڈالیں وہ جب آپ اس میں اے میں ایڈ کریں تو اس میں جو ٹری یا ٹری کا جو حصہ بن رہا ہے اس میں سائیکلز نہ آ جائیں یہ بات ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور ایونچولی اسی کی بنا پہ ہم کروس کال آف کو ڈیولپ کریں گے لیکن یہاں پہ میں یہ جو کاروائی میں اصطلاحات ہیں استعمال ہو رہی ہیں وہ انٹروڈیوس کر رہا ہوں اے ایک سب سیٹ ہے وہ وائبل ہے اگر اس میں جو ایجز ہیں وہ ایم ایس ٹی کا ایونچولی حصہ بن سکتے ہیں ایک نیا ایج سیف ہے اگر میں اس کو اے میں ڈالوں اور اے جو ہے وہ ابھی بھی وائبل رہے یعنی کہ اس نئے ایج کی ایڈیشن سے ایک لحاظ سے ایس ٹی کا میرے پاس ایک اور ایج آ گیا اور جیسے کہ میں نے ارض کیا اس, اس ایج کی ایڈیشن کی بنا پہ سائیکلز نہیں آنے چاہیے ابھی تک اصل میں گریڈی نیس فی الحال اس طرح نہیں آئی جس طرح کہ ہم اس کو پہلے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گی اب اس وائبلٹی کے بنا پہ چند آبزرویشن نوٹ that if از is اٹ کی ناٹ کنٹین ا سائیکول اے جرک گریڈی ایلودم آپریٹس بائی ریپیٹڈلی ایڈنگ any سیف ایج to the کرنٹ اسپینگ ٹری یہ سیف ایج ہم اے میں ایڈ کرتے جائیں تو اے وایبل رہے گا لیکن اب question پیدا ہوتا ہے کہ ہم سیف ایج آئیڈینٹیفائی کیسے کریں یہ وہ ایج ہوگا جو ہم ای مائنس اے جو سیٹ رہتا ہے یعنی کہ ای e کے وہ ایجز جو کہ A میں ابھی شامل نہیں ہوئے ان میں سے ایک ایج کو ہم نے چننا ہے اور ہم نے یہ ڈٹرمنٹ کرنا ہے کہ جو ایج ہم چنے وہ سیف ہے کہ نہیں تو یہ سلیکشن یا یہ چیک کہ ایک ایج جو ہم چن رہے ہیں وہ سیف ہے کہ نہیں اب آئیے اس کے لیے ہم وہ کاروائی کرتے ہیں جس کی بنا پہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن ممکن ہوگی When is an edge safe? Consider the theoretical issues behind determining whether an edge is safe or not Let s بی a subset of vertices s ایس جو کہ آپ کا ٹوٹل v سیٹ ہے میں سے میں نے کچھ ورڈ کو لیا یہاں پہ اب میں ایک چیز کروں گا اور وہ ہے cut ا کٹ V- کاما وی مائنس ایس از جسٹ اے پارٹیشن آف ورڈ سیز انسچوائنٹ آف سیٹ اینڈ ایج یو کاما وی کراس دا کٹ اف ون این پوائنٹ از انس اینڈ دی ادر از ان اب یہ ذرا کٹ والی بات دیکھ لیجئے ابھی اس سے سیف ایڈ جو ہے وہ تو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا البتہ میں نے ایک اور کاروائی اب اس طرح کی ہے کہ جو میرے ورڈسیز ہیں گراف کے وہ کیپیٹل وی ان کے میں دو حصے بناتا ہوں دو سب سیٹس بناتا ہوں ایک کو میں ایس کہوں گا اور دوسرا سیٹ جو ہے وہ وی مائنس ایس ہو جائے گا اب ان میں کون سے ورڈسیز ہیں اس میں اور کون سے وی مائنس میں ہے یہ تو ابھی بات کی بات ہے لیکن سمپلی یہ کہ میں نے وی کو لے کے اس کے دو سیٹس بنا دیے ایس اور وی مائنس ایس اب ایسے ایجز ہو سکتے ہیں جن کا ایک اینڈ جو ہے وہ وی میں ہے اور دوسرا اینڈ جو ہے وہ وی مائنس میں ہے کیونکہ دیکھیے میں نے ایجز کو نہیں پارٹیشن دوسری پارٹیشن ای مائنس اے والی بھی چل رہی ہے یہاں پہ میں نے کو کیا ہے. اب ان سیز کے درمیان ایجز ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایج جو ہے اس کے دونوں جو ہیں وہ S میں ہیں یا کوئی ایسا ایج ہے جس کے دونوں جو ہیں یو اور وی وہ وی مائنس ایس میں ہیں اور پھر کچھ ایسے ایجز بھی ہوں گے جن کی ایک لحاظ سے دیکھا جائے ایک ٹانگ ایک طرف اور دوسری ٹانگ دوسرے سیٹ میں یعنی کہ یو جو ہے وہ وی میں ہے یا ایس میں ہے اور وی جو ہے دوسرا اینڈ اس کا وی مائنس ایس میں ہے ایسے ایجز جو ہیں گراف کے جن کا ایک اینڈ وی مائنس ایس میں اور دوسرا ایس میں یعنی کہ جو کٹ ہے اس کی دونوں طرف ہے تو ایسے ایج کو ہم کہیں گے کہ یہ کراس کرتا ہے اس کٹ کو اب اس کٹ کی اہمیت تھوڑی دیر میں واضح ہوگی فی الحال یہ جو میں نے ڈویژن کی ہے اس کو ذرا مد نظر رکھیے اور اس کی بنا پہ جو ایجز کی اب کلاسفکیشن ہو رہی ہے ان کو بھی ذرا مد نظر رکھیے گیون سب سیٹ آف ایجز اے اٹ if اے اف نو ایج اناس the کٹ یہاں پہ اب میں نے ایک اور نئی ٹرم انٹروڈیوس کی ہے کہ آپ کے پاس وہ سب سیٹ آف ایجز اے ہے جو کہ ہمارا وائبل سیٹ ہے جس سے ہم ایونچلی ایک ٹی بنائیں گے یعنی کہ ان میں اس سیٹ اے میں وہ ایجز ہم ڈالیں گے آہستہ آہستہ جو کہ ایونچلی ایم ٹی بنیں گے البتہ اگر ہم ورڈ کو سپلٹ کریں ایس اور وی مائنس ایس میں تو کچھ ایجز جیسے کہ میں نے عرض کیا کٹ کو کراس کریں گے کچھ نہیں کریں گے اب جو اے کے اندر ایجز ہیں ان کی اور اس کٹ کی خاصیت یہ ہے یا اس کو میں اس طرح کہوں گا کہ جو بھی میں کٹ کروں یہ ایس اور وی مائنس ایس جو سپلٹ ہے کٹ ریسپیکٹس اے اف نو ایج اناس دا کٹ یعنی کہ اے کے اندر جتنے ایجز ہیں وہ کٹ کو کراس نہیں کریں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اگر کٹ جو ہے اس کو چینج کر دوں تو اے کا کوئی ایچ جو ہے اس کا ایک اینڈ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے کٹ کی اور اس کا دوسرا اینڈ جو ہے وہ دوسری طرف ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ کٹ جو ہے اور ایسا کٹ جو کہ اے کو ریسپیکٹ کرتا ہے اس کو کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں اب یہ آگے دیکھیے اٹ از ناٹ ہارڈ ٹو سی وائی ریسپیکٹنگ کٹ آر امپورٹنٹ ٹو دس پرابلم If we have computed a partial MST and we wish to know which edge can be added that does not induce a cycle or which edges can be added that do not induce a cycle in the current MST, any edge that crosses a respecting cut is a possible candidate. اصل میں تھوڑی دیر میں میں آپ کو تصویری خاکوں کی مدد سے یہ جو کٹ والی بات اور ریسپیکٹ والی بات اور یہ اے جو ہے یہ دکھاؤں گا لیکن فی الحال کچھ ذہن میں تصویر بناتے جائیں کہ میں چند ایجز کو لے کے اے میں ڈال رہا ہوں اور وہ ایسے ایجز ہیں جن کے بارے میں مجھے بعد میں یہ ایونچولی پتا چلے گا کہ یہ ٹری کا حصہ بن گئے ایم ایس ٹی کا اس کے ساتھ ساتھ میں جو ورٹسیز ہیں ان کو سپلٹ کرتا ہوں دو سیٹس میں ایس اور وی مائنس ایس میں اب اگر اے کے جتنے ایجز جو کرنٹلی ہیں جو کہ اصل میں ایم ایس ٹی کا حصہ ہیں پارشل ایم ایس ٹی ایک لحاظ سے میرا بن گیا ہے ان میں جتنے ایجز ہیں اے میں اگر وہ کٹ کو کراس نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے یہ کٹ جو ہے یہ اے کو ریسپیکٹ کرتا ہے اب جو ایج میں نے چوز کرنا ہے یاد رہے میں نے اے جو ہے سب سیٹ اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے اس کے لیے میں کن ایجز کو دیکھوں جن میں سے میں ایک جو ہے ایج کو سلیکٹ کروں گا اور ایک لحاظ سے یہ وہ سیف ایج بنے گا جن ایجز میں سے میں ایک نئے ایج کو اب لے سکتا ہوں وہ اصل میں ان ایجز میں ہوگا جو کہ اس کٹ کو کراس کرتے ہیں ایسا ایج جو ہے وہ اے کا حصہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے کہا ہے کہ اگر میں ایسا کٹ بناؤں جس کے تمام ایجز جو اس کو کراس کرتے ہیں وہ اے کا حصہ نہیں تو جو میں چوز کروں گا وہ یقیناً A کا حصہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک نیا ایج ہوگا جو کہ کٹ اس کا ایک اینڈ جو ہے کٹ کی ایک طرف اور دوسرا اینڈ جو ہے وہ کٹ کی دوسری طرف یا ایک اینڈ اس کا ایس میں اور دوسرا اس کا وی مائنس ایس میں اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اے کے اندر ایجز اگر ہیں اگر میں اس میں ایک نیا ایج ایڈ کر دوں جو کہ کٹ کی ایک ہی طرف اس کے دونوں اینڈز ہیں تو چانسز ہیں کہ اے کے اندر سائیکل آ جائے اب جو شروع والی بات تھی کہ ہم کسی صورت میں سائیکل نہیں لانا چاہتے کیونکہ اس سے ہمارا ٹری جو ہے وہ تو ٹری نہیں رہے گا اور ہمیں وہ منیمم سپیننگ ٹری کیا بلکہ ہمارا ایل جو ہے وہ یہیں رک جائے گا تو کاروائی کچھ یوں ہوگی کہ ہم ورڈ کو اسپلٹ کریں گے اور یہ اسپلٹ جو ہے یہ خاص طریقے سے کریں گے کہ کچھ ایجز جو ہیں وہ اس سپلٹ یا اس باؤنڈری کو کراس کریں گے اور ان کراسنگ ایجز یہ جو ایک طرف اور دوسری طرف جن کے پاؤں ہیں ان میں سے ہم کسی کو چوز کر کے اے میں ڈالیں گے یعنی کہ یہ وہ سلیکشن کے قابل ایجز ہیں جو کہ اے کا حصہ بن سکتے ہیں اب چونکہ ہمارے پاس ایک سیٹ اف ایجز ہیں یہ جو کراس ایجز ہیں جو کہ اس کٹ کے ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے ہیں اب اگر میرے پاس چوائس ہے تو پھر سوچیے کہ ان میں سے میں کس کو چنوں گا یاد رہے ان ایجز پہ ان تمام ایجز پہ ویٹس ہیں وہ چوائس کیا ہوگی اس کے لیے اب بڑی سمپل سی کاروائی ہے اور وہ یو ایج آف ایز اے light ایج کراسنگ اے کٹ اف امنگ آل ایجز کراسنگ دا کٹ اٹ ہیز دا منیمم ویٹ میرے خیال میں اب یہ بات بالکل سامنے آگئی کہ اگر آپ ایس اور V مائنس ایس دو سیٹس بنائیں اور ان کے درمیان جو ایجز ہیں وہ تمام لیں ان میں سے جو سب سے ایک لحاظ سے ہلکا edge یعنی کہ جس کا ویٹ سب سے کم ہے تو وہ جو ہے اس کو ہم light ایج کہیں گے اور اس بنا پہ intuition says that since all the edges that cross a respecting cut do not induce a cycle then the lightest edge crossing a cut is the natural choice and the main theorem which drives both algorithms is the following. اب یہاں پہ میں تھوڑی سی بات واضح کر دوں جیسے کہ میں نے ارس کیا تصویری خاکوں سے یہ بالکل بات سامنے آ جائے گی لیکن ذہن میں یہ تصویر بنائیے آپ نے ورڈ جو ہیں ان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا S اور وی مائنس اس کی بنا پہ کچھ ایجز جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جن کی ایک اینڈ یو والا اینڈ جو ہے وہ لے اس میں ہے اور وی اینڈ جو ہے وہ وی مائنس میں ہے ایسے ایجز جتنے بھی ہوں گے ان کو ہم کہیں گے کراس ایجز ان میں سے ہم نے کسی کو چننا ہے کیونکہ ان میں سے جس مرضی کو ہم لے لیں وہ اے جو ہمارا وایبل سیٹ ہے اس میں اگر ہم شامل کریں گے تو سائیکل نہیں آئے گا کیونکہ وہ کٹ کے ایک طرف سے دوسری طرف جا رہا ہے اب ان میں سے کس کو ہم چنے یہاں پہ اب فائنلی وہ گریڈی نیس آئی یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ ایجس ہیں جن میں سے آپ کسی کو چنے تو ان میں سے لائٹسٹ ایج جو ہے اس کو چنیں کیونکہ دیکھیے ہم مینیمم اسپینگ ٹری بنا رہے ہیں تو گرینیس یہ ہوئی کہ جہاں بھی ہم ایک ایج کو اب چن سکتے ہیں ان میں اس چوائس میں اگر ہمیں جو ایجز available ہیں ان میں سے سب سے ہلکا ایج یعنی کہ جس کا ویٹ سب سے کم ہے اس کو چنیں تو انٹویشن کہ ایسا ایج جو ہے اس کا ویٹ جب ہم ایم ایس ٹی جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ایڈ کریں گے تو وہ بہت کم مقدار سے بڑھے گا یہ بات سامنے رکھ کے زہر میں رکھ کے اب ہم اس تھیئرم کی طرف چلتے ہیں دا ایم ایس ٹیما لیٹ جی وی کاما بی اے کنیکٹڈ انڈریکٹ گراف ود ریئل ویلوڈ ویٹس آن دی ایچز لیٹ اے بی ا وائبل سب سیٹ آف ای در از اے سب سیٹ سم ایم ایس ٹی لیٹ ایس کاما وی مائنس ایس بی کٹ دیٹ ریسپیکٹس اے اینڈ لیٹ یو کاما وی بیٹ ایج کراسنگ دا کٹ اب یہاں تک میں نے جو ابھی تک جتنی باتیں کی ہیں ایک لحاظ سے ان کی سمری میں نے بیان کی ہے جی ہمارا گراف ہے اے ہمارا وایبل سیٹ ہے یعنی کہ وہ سب سیٹ آف ایجز جس سے ہم ایونچلی ایم بنائیں گے ایڈ کر کر کے پھر ہمارے پاس یہ کٹ ہے اور یہ وہ کٹ ہے جو کہ اے کو ریسپیکٹ کرتا ہے یعنی کہ اے کا کوئی ایج جو ہے اس کٹ کو کراس نہیں کرتا اور جتنے کراسنگ ایجز ہیں ان میں سے یو وی جو ہے وہ لائٹسٹ ایج ہے اگر یہ تینوں کنڈیشن ہیں دین دی ایج یو کاما وی از سیف اے یہ ہماری گریڈی اسٹریٹجی اب سامنے آگئی ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک سیرم ا کیا ہے اور وہ تھیرم جو ہے اب لازم ہے کہ ہم اس کا پروف بھی پیش کریں کیونکہ اگر ہم یہ پروف پیش کر سکتے ہیں تو پھر اس سے اصل میں ہمارا ایلگردم بھی سامنے آ جائے گا کہ ہم وہ سیف ایجز جو ہیں وہ ڈھونڈ لیں گے اور اس کے لیے کن ایجز میں سے ہم نے وہ چوائس کرنی ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا تو ایونچلی اگر یہ تھیئرم پرو ہو جائے تو ہمارے پاس وہ ایلگردم بن گیا بلکہ اس سے ہم دو الگردمس بنائیں گے ایک کروسکال اور دوسرا پرمس الگریدم تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ نے کروس کال اور پرمپس الگردم ڈسکس کیا تھا وہاں پہ اگر سمپلی یہ کہ اس طرح یہ الگردم چلتے ہیں تو یہاں پہ اب بات صرف ایسے نہیں ہوگی کہ یہ الگردم ایسے چلتے ہیں بلکہ یہ کہ وہ کریکٹ کیوں ہیں یعنی کہ ان سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ صحیح کیوں ہے وہ صحیح کریکٹنس جو ہے وہ اصل میں اس تیرم کی بنا پہ ہے تو آئیے اب میں تصویری خاکوں سے آپ کو اس تھرم کا پروف ش کرتا ہوں آپ کے سامنے The ایم ایس would simplify the proof if we assume that all edge weights are distinct and let T be any MST for G یہاں پہ میں نے ایک سمپلیفائنگ ایزمپشن لی ہے جس سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ایلگردم یا ہمارا پروف جو ہے اس پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوتا اس سے سمپلی یہ کہ ہمیں جب ایجز چوز کرنے پڑیں گے اس میں آسانی ہو جائے گی اور وہ ازمپشن یہ ہے کہ جو ہمارا گراف ہے اس میں تمام ایج ویٹس جو ہیں وہ ڈسٹنکٹ ہیں یعنی تمام ایجز جو ہیں ان پہ ویٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایسا نہیں کہ دو ایجز ہیں جن کے ویٹس جو ہیں وہ برابر ہیں البتہ میں یہ کہتا چلوں کہ اگر وہ برابر بھی ہو جائیں تو پھر اس سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا اور بلکہ بعد میں جب آپ یا ہم کروسکال یا پرمز ایلگریزن دیکھیں گے تو وہاں پہ اگر دو ایجز یا اس سے زیادہ برابر ویٹ کے آ جائیں تو ہم ان میں سے پھر بھی ایک کو چن سکتے ہیں لیکن جو شرط ہے یہ نیس ہونے کی کہ ایک سیف ایج ہونے کی وہ برقرار رہے گی وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس ملٹیپل ایجز ہیں جن کے ویٹس برابر ہیں تو اس میں اب آپ وہ سیفٹی والا معاملہ جو ہے وہ اپلائی نہ کریں اب دوسری بات یہ کہ لیٹ ٹی بی اینی ایم ایس ٹی فور جی اب یہ ٹی جو ہے یہ یاد رہے کہ جو گراف جی ہے اس کے ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی ایم ایس ٹی ہو اس کے ملٹپل ایم ایس ٹیز ہو سکتے ہیں وہ میں نے مثال بھی آپ کو پچھلی دفعہ دکھائی تھی تو ان میں سے let's سے کہ T جو ہے وہ ایک ایم ایس ٹی ہے بلکہ میں دکھاؤں گا کہ یہ اصل میں پارشل ہے یعنی کہ ابھی شاید کمپلی بھی نہیں ہوا یا یہ کہ ہمارے پاس ملٹپل ایم ایس ٹیز ہیں تو ان میں سے یہ ایک ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے بنتا ہے اچھا اب میں نے یہ کیا ہے کہ میرے پاس کوئی گراف ہے یہاں پہ اب میری وہ مثال والا گراف تو نہیں ہے یہاں پہ سمپلی میں نے کیا کہ وہ کوئی گراف ہے اور ان کے یہ ورٹسیز جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں ان کے درمیان ایجز ہیں کچھ ایجز میں نے دکھائے ہیں کچھ میں نے نہیں دکھائے لیکن جو ہماری آرگیومنٹ ہے اس کے لیے تمام ایجز کا اس تصویر میں موجود ہونا لازمی نہیں ہے جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے دیکھیے کس طرح میں نے ورڈ سیز کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور ان کے درمیان میں نے ایجز شو کیے ہیں ڈاٹڈ لائن سے البتہ کچھ ایجز جو ہیں ان کو میں نے سالڈ لائن سے شو کیا ہے وہ یہ ہیں یہ جو سالڈ ایجز ہیں یہ اصل میں وہ اے سب سیٹ کے ایجز ہیں یعنی کہ یہ والا یہ والا یہ والا یہ والا ادھر دو جو ہیں اور یہ تین اور اس طرح اور بھی ہو سکتے ہیں اور یہ اصل میں اب وہ کٹ ہے یعنی کہ کچھ ورٹسیز کو میں نے اس طرف رکھ دیا فرض کریں یہ وی مائنس ایس ہے اور یہ ورٹسیز جو ہیں یہ ایس میں ہیں تو دیکھیے کہ یہ جو سالڈ لائن والے ایجز ہیں یہاں پہ جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو کہ اس کٹ کو کراس کرتا ہے یا تو وہ کٹ کے اس طرف ہیں یا وہ کٹ کے اس طرف ہیں مکمل طور پہ البتہ کچھ ایجز جیسے کہ میں نے ارض کیا تھا ایسے ہوں گے جن کا ایک پاؤں ادھر ہے اور دوسرا پاؤں ادھر ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ یو اور وی دکھایا ہے اسی طرح میں نے ایکس اور وائی دکھایا ہے اور کئی اور ایجز ہو سکتے ہیں تو یہ وہ تمام ایجز ہیں جو کہ اس کٹ کو کراس کرتے ہیں اور ٹی جو ہے ان میں اصل میں یہ ایجز فرض کریں پہلے سے موجود ہیں اور ان میں اس ٹی میں میں ان میں سے کسی ایک ایج کو اب ڈالوں گا تو یہاں پہ فی الحال میں نے کٹ وہ شو کیا ہے اور یہ جو کراسنگ ایجز ہیں ان میں سے میں اب کسی کو چنوں گا جہاں تک اب وہ چناؤ کی بات آئی تھی وہاں پہ اب وہ سیرم آتا ہے کہ ان میں سے کسی کو چن لو وہ سیف ہوگا البتہ جو بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ان ایجز کو دیکھیں ان کے ویٹس کو دیکھیں نائن فور سیون ٹین ایٹ سکس یا اور بھی ہو سکتے ہیں تو چوائس کے لحاظ سے ہمارے پاس کافی ایجز ہیں تو جہاں تک منیمم سپیننگ ٹری کا معاملہ ہے یا گرینیس کی بات ہے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ان میں سے سب سے جو ہلکا ایج ہے اس کو چننا چاہیے یعنی کہ وہ ایجز جو اس کٹ کو کراس کر رہے ہیں ان میں سے جو سب سے ہلکا ہے تو آرگیومینٹ اس طرح ہے کہ ٹی جو ہے وہ لیٹ سے کوئی منیمم سپیننگ ٹری فور جی ہے جو کہ ایونچلی اس طرح بنا تھا اب فرض کریں کہ جو ٹی جب میں بنا رہا تھا تو جب یہ صورت حال آئی تھی کہ میرے پاس ایک سیٹ آف ورڈ ادھر تھے ایک سیٹ آف ورڈ اس طرف تھے اور یہ میرا کٹ تھا یعنی کہ یہ جو ڈویژن ہوئی ہے وہ باؤنڈری اس کی یہ تھی اور جو ایجز اس کو کراس کر رہے تھے ان میں سے میں نے اس ایج کو چنا یعنی کہ اس یو وی کو چنا جو کہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے جو کہ سب سے ہلکا تھا یعنی ان ایجز میں سے جس ایج کا سب سے ویٹ کم تھا اگر میں اس کو چن لیتا ہوں تو ایم ایس ٹی جو تھرم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ چن لیں تو ایونچلی جو ٹی بنے گا وہ ایم ایس ٹی ہے یعنی کہ وہ منیمم سپیننگ ٹری ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر اس یو وی کو چنے اور بکیا ایجز کو ہم نہ چنے جو کہ اس سے بھاری ہیں تو ٹی کے اندر یہ لائٹ ایج آ گیا اس کا مطلب ہے کہ ٹی جو ہے وہ ہم صحیح طریقے سے یا صحیح روش پہ بنا رہے ہیں لیکن اس سے ابھی پروف تو نہ, نہ ہوا اب جہاں تک یہ پروف کا معاملہ ہے یہ گریڈی ایلگردمس جو ہیں یا ایسے کئی الگردمس جو ہیں جو گریڈی نیس پہ بیسڈ ہیں اصل میں ان کے پروف جو ہیں وہ ہم کانٹرڈکشن سے کرتے ہیں وہ اس طرح کہ ہم ایک سٹیٹمنٹ کلیم کرتے ہیں اس کے بنا پہ ہم کچھ کرتے ہیں لیکن اس کاروائی کے نتیجے میں جو سامنے صورتحال آتی ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صورت حال جو ہے وہ تو ہماری اسمشن کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے کہہ رہے ہیں ہم کچھ لیکن بعد میں جو کاروائی ہوئی اس کا نتیجہ حاصل جب ہوا اس سے پتہ چلا کہ ہم نے جو شروع میں بات کہی تھی اصل میں نتیجہ اس کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو شروع میں بات کہی تھی وہ صحیح نہیں تھی تو یہ پروف بائی کانٹرڈکشن ہے جو کہ ہم ٹی کے اوپر اب کریں گے اور وہ یوں کہ اگر ٹی جو ہے اس کے اندر ہم یہ لائٹسٹ ایج ایڈ کریں اس اسٹیج کے اوپر تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ لائٹ ایج ایڈ کرتے جاؤ تو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہوگی البتہ فرس کریں میں یہ نہیں کرتا وہ یوں سپوز نو ایم ایس ٹی کنٹینس یو وی وی ول ڈرائیو اے کانٹروڈکشن وہ ایسے کہ آپ کے پاس یہ کٹ ہے جس میں یہ ورڈ ایک طرف ہے یہ ورڈ دوسری طرف ہے یہاں پہ یہ ایجز کراس کر رہے ہیں ان کے وزن ہیں اور فرض کرے یو وی جو تھا وہ سب سے لائٹ تھا لیکن آپ نے اپنے البردم میں یا جو ہمارا ایم ایس ٹی ہے اس کو بناتے وقت اس کو چوز نہیں کیا یعنی کہ جو ٹی ایم ایس ٹی ہم نے بنایا ہم کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا ایم ایس ٹی بنا سکتا ہوں جس میں اس یو وی جو لائٹس ایج تھا جو کہ اس کٹ کو کراس کر رہا تھا ان تمام ایجز میں لائٹس تھا میں نے اس کو نہیں چنا اور پھر بھی میں نے ایم ایس ٹی بنا لیا لیکن وہ ہوگا یہ کہ میں یہ جو کلیم کر رہا ہوں کہ میں ایک ایم ایس ٹی بنا سکتا ہوں جس میں میں سٹیج پہ یو وی جو لائٹسٹ ایج ہے اس کٹ کو کراس کرنے والے ایجز میں سے اس کو میں نہیں چن کے ایم ایس ٹی بنا لیتا ہوں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تو کانٹرڈکشن ہو جائے گی کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ ممکن نہیں کہ ہم ایم ایس ٹی بنا لیں اور وہ ایسا ہو جس میں یہ یو وی نہیں ہے جو کہ سٹیج پہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ان تمام ایجز جو کہ میں نے دکھائے ہیں جن کے ویٹس میں نے سارے انڈیکیٹ تو نہیں کیے لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ لائٹسٹ ایج تھا ان تمام ایجز میں سے میں نے اس کو نہیں چنا اچھا اگر میں نے اس کو نہیں چنا تو اس سٹیج پہ میں نے ایک ایج کو تو چننا ہے کیونکہ دیکھیے ایونچلی میں نے تمام ایجز ایسے لے کے آنے ہیں جس سے ٹری بھی بنے اور تمام ورڈیز جو ہیں وہ اس ٹری کے اندر کور ہو جائے تبھی تو وہ سپیننگ ٹری بنے گا یہ نہیں کہ میں ایک چھوٹا سا کوئی ٹری بنا رہا ہوں میں ایک سپیننگ ٹری بنا رہا ہوں تو اگر میں اس سٹیج کے اوپر ایک لحاظ سے یو وی کو نہیں چنتا اور میں کہتا ہوں کہ اس یو وی کو نہ چننے کے باوجود ایک ایم ایس ٹی بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس سٹیج پہ میں نے پھر کسی اور ایج کو ضرور چنا اور اس کا وزن جو ہے ان تمام جو ایجز جو اس کٹ کو کراس کر رہے ہیں ان میں یو وی سے زیادہ ہوگا کیونکہ یو وی سب سے ہلکا ہے اور یہ شروع میں میں نے کیا تھا کہ ایج ویٹس جو ہیں وہ ڈسٹنکٹ ہیں یعنی کہ یو کا ویٹ اگر فور ہے یو وی کا تو کوئی اور ایج پورے گراف میں نہیں جس کا وزن جو ہے وہ فور ہے یعنی کہ اس کے علاوہ جتنے ایجز ہیں وہ فور سے زیادہ ہوں گے وہ کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا یہ جو کٹ ہے ابھی اس ایج کو شاید اس کاروائی میں ابھی لے کے نہیں آیا وہ بعد میں آئے گا اور اس وقت ہم اس کو کہیں گے وہ یو وی ہے یہاں سے دیکھیں کہ اب کانٹرڈکشن کیسے آئے گی یو وی کو میں نے نہیں چنا لیکن اس اسٹیج پہ میں نے کسی کو تو چننا تھا تو فرض کریں میں نے اصل میں کسی اور ایج ایکس وائی کو یا میب ادھر کوئی اور ایج ہے اس کو میں نے چن لیا اب دیکھیں کانٹریڈکشن کیسے آئے گی وہ اس طرح کہ اگر میں نے اس سٹیج کے اوپر کسی اور ایج فرض کریں ایکس وائی کو چن لیا تھا میں یہ کرتا ہوں کانٹریڈکشن دکھانے کے لیے یا میں کوئی مجھے اگر کلیم کر رہا ہے کہ میں نے ایک ایم ایس ٹی بنایا ہے جس میں اس یو وی کو میں نے شامل نہیں کیا میں اس کو اب اس طرح کانٹریڈکٹ کروں گا میں کہوں گا ٹھیک ہے میں تمہارا ٹی جو ایم ایس ٹی ہے اس کو لیتا ہوں جس میں یہ ایکس وائی اور بکیا ایجز سارے ہیں اور یہ وہ کٹ ہے جو کہ اس سٹیج پہ آیا ہے اور میں یہ کرتا ہوں کہ تمہارے ایم ایس ٹی میں یو وی کو اب ایڈ کر دیتا ہوں جان بوجھ کے اچھا اب جو ٹی ہے وہ ایک فری ٹری تھا اور یاد ہے میں نے فری ٹری کے بارے میں کہا تھا کہ اگر وہ ایک فری ٹری ہے تو اس میں کسی بھی ایج کو ایڈ کریں تو ایک سائیکل بن جائے گا اب اگر میں یو وی کو ایڈ کرتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا کہ ایکچولی ایک سائیکل بن جائے گا اور وہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے یہ جو بکیا سارے ایجز ہیں یہ تو ٹری ٹی کے ہیں لیکن یو وی ایڈ کرنے کی بنا پہ اب ایک سائیکل بن گیا اور یہ سائیکل کا ہونا یہ کیوں بنتا ہے یہ میں نے شروع میں اب آپ کو بتایا تھا اب اس سائیکل کی کیا پراپرٹیز ہیں سنس یو اینڈ وی آر آن اپوزٹ سائز آف دا کٹ یہ کیوں ہے یہ تو میں نے اس طرح کٹ بنایا ہے کہ یو ایک طرف ہے وی دوسری طرف ہے اب چونکہ یہ دونوں طرف اس طرح ہیں اور سنس اینی سائیکل must cross the cut این even number of times دیکھیے سائیکل کا مطلب ہے کہ میں اگر ادھر سے شروع ہوں اس باؤنڈری کو دیکھیں اگر میں ادھر سے شروع ہوں تو ایونچلی میں ادھر کے وسیز کو کور کر کے پھر میں اس طرف آؤں گا کیونکہ یو وی جو ہے اس کی وجہ سے سائیکل بنا ہے اب یو کا ایک اینڈ اس طرف ہے دوسرا اینڈ اس طرف ہے یعنی کہ سائیکل کا کچھ حصہ اس طرف ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ اس طرف ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی کہ میں اگر یو سے ہی شروع ہو جاؤں یو سے میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر سے یہاں پہ آؤں یہاں سے گھومتا گھومتا پھر میں وی پہ پہنچا اور وی سے پھر میں واپس آ گیا اب چونکہ سائیکل کا کچھ حصہ اس طرف ہے اور کچھ حصہ اس طرف ہے تو لازم ہے کہ سائیکل کی ایک جو ٹانگ یا ایک ایج ہے وہ کراس کرتی ہے اس کٹ کو اور ایک اور جو ہے وہ بھی اس کو کٹ کٹ کرتی ہے یعنی کہ جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ کوئی سائیکل جو بنے گا اٹ مسٹ کراس دا کٹ این ایون نمبر آف ٹائمس اب یہاں پہ یہ وہ پراپرٹی ہے اس سائیکل کی جب آپ اس طرح ورڈ کو سپلٹ کر دیں اور ان کے درمیان میں یہ کٹ لگائیں اب اس ایون نیس کو ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ دے مسٹ بی ایٹ لیسٹ ون ادر ایج ایکس وائی ان ٹیٹ کراس دا کٹ اس کی وجہ کیا ہے دیکھیے یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یو وی کے آنے کی وجہ سے یا لانے کی وجہ سے ایک سائیکل بنا سائیکل کا ایک حصہ اس طرف ہے اور دوسرا حصہ اس طرف ہے اس کا مطلب ہے کہ میں اگر ایک ایج سے اس طرف آیا ہوں تو میں کسی دوسرے ایج سے واپس جاؤں گا دیکھیے سائیکل میں میں یہ نہیں کر سکتا کہ ایک ہی ایج کو میں ادھر جاؤں اور اسی سے میں واپس آ جاؤں یہ سائیکل کی ڈیفینیشن نہیں سائیکل ایک سیٹ آف ایجز ہوتے ہیں سارے جن کو آپ اگر اس طرح دیکھیں تو ایک ورٹیکس سے دوسرے ورٹکس تک آپ جائیں گے اور گھوم کے پھر سائیکل کے ذریعے واپس آ جائیں گے اب یہ جو ایون نیس ہے کہ جو سائیکل ہے اس میں ایکچولی یہ کٹ کے حوالے سے پھر دو ایجز انوالو ہوں گے ایک آپ کو اس کٹ کے ایک طرف سے دوسری طرف لے کے جائے گا اور دوسرا ایج جو ہے وہ آپ کو واپس اس طرف لے آئے گا جس سے وہ جو سائیکل ہے وہ مکمل ہوگا اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ سائیکل ہے تو یہ کیسے بنا تھا میں نے سمپلی جو ٹی جو کہ کوئی کلیم کر رہا ہے کہ ایم ایس ٹی ہے اس میں میں نے ایک ایج کو ایڈ کیا اب اگر میں اس ایج کو یا کسی اور ایج کو اس سائیکل میں یہ نہیں کہ یو وی کو میں نکال دوں وہ تو میں نے ایڈ کیا ہے کیونکہ میں نے کانٹریڈیکشن پروف کرنی ہے فرض کریں میں یو وی کو رہنے دیتا ہوں تو مجھے یہ بتائیے کہ اس سائیکل کو بریک کرنے کے لیے مجھے کتنے ایجز نکالنے پڑیں گے صرف ایک اور وہ کون سا ہو سکتا ہے اب میرے پاس چوائس ہے لیکن چونکہ مجھے پتا ہے کہ دو ایجز ایسے ہیں سائیکل کے جن میں سے ایک ہے یو وی اور چونکہ سائیکل ایون نمبر کراس کرتا ہے نمبر آف ٹائمز کراس کرتا ہے اسکٹ کو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور ایج ایسا ہے جو اس سائیکل میں شامل ہے جس کی ایک ٹانگ یا ایک پاؤں اس کٹ کے ایک طرف ہے اور دوسرا پاؤں یا دوسرا نور جو ہے وہ اس کٹ کے دوسری طرف ہے تو جہاں تک ایج نکالنے کا معاملہ ہے جس سے سائیکل بریک ہو جائے اور یو وی کو اب میں رکھنا چاہوں تو مجھے پتا ہے کہ مجھے ایک اور ایج کون سا بیچ میں سے نکالنا ہے اور یہ وہ ایج ہے جو کہ ان ایون نمبر آف ایجز یعنی کہ ان دو ایجز میں سے دوسرا ہے تو آئیے اب اس ایج کو نکالتے ہیں جو میں نے بات کہی کہ دیر مسٹ بی ایٹ لیسٹ ون ادر ایج ایکس وائی درس دا کٹ وہ میں نے اب تصویر میں دکھایا ہے کہ یو کو تو میں نے ایڈ کر دیا جو کہ لائٹسٹ ہے ان تمام کراسنگ ایجز میں سے ان میں سے یہ ایکس y جو ہے یہ دیکھیے اس سائیکل کا حصہ ہے اس سائیکل کو بریک کرنے کے لیے میں یہ ایکس y کو آئیڈینٹیفائی کر کے میں اس کو نکال دیتا ہوں اس کے نکالنے پہ کیا ہوگا پہلی بات کہ دا ایج ایکس وائی از ناٹ ان بیک دا کٹ ریسپیکٹس اے یاد ہے یہ ریسپیکٹ کی کیا ڈیفینیشن تھی کہ اے کے اندر وہ ایجز ہوں گے جو کہ اس کٹ کو کراس نہیں کرتے یعنی کہ اے میں جتنے ایجز ہیں وہ ادھر سے ادھر نہیں جائیں گے وہ یا تو اس طرف رہیں گے ٹوٹلی totally یا اس طرف رہیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایکس وائی ہے یہ اے میں نہیں ہے کیونکہ یہ تو وہ ایج تھا جس کو میں نے اے کے اندر ایڈ کیا تھا یعنی کہ ان ایجز جو کہ کٹ کو کراس کر رہے ہیں ان میں سے کسی کو لے کے میں نے ایڈ کیا تھا تو وہ کسی اسٹیج پہ جب میں اصل میں یو وی کو چن سکتا تھا اور میں نے نہیں چنا تھا اس وقت میں نے ایکس وائی کو چنا تھا اس وقت جو اے تھا اس میں ایکس وائی شامل نہیں تھا تو وائبلٹی کے حساب سے یہ جو کٹ ہے یہ ریسپیکٹ کرتا ہے کو جس کے مطابق یہ بات بنی کہ ایکس وائی جو ہے اس سٹیج پہ جب یو وی کو میں لا سکتا تھا اصل میں اے کا حصہ نہیں تھا اب کیا کریں اب اگر میں اس ایکس وائی کو ریموو کرتا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ سائیکل بریک ہوگا بلکہ جو پورا سپیننگ ٹری ٹی جو ہے بنا ہوا تھا اس سے واپس میرے پاس ایک ٹری بن جائے گا لیکن اس کو اب میں ٹی نہیں کہوں گا میں اس کو ٹی پرائم کہوں گا کیونکہ اس میں میں نے کیا یہ ہے کہ ایکس وائی کو نکال دیا اور یو وی کو ڈال دیا اس کی بنا پہ نہ صرف یہ سائیکل بریک ہوا بلکہ میرے پاس ایک نیا اسپینگ ٹری آیا ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس نئے سپیننگ ٹری کی کیا پراپرٹی ہے تو وہ ایسے کہ جو ٹوٹل ویٹ آف ٹی پرائم ہے یعنی کہ یہ والا جو ٹری ہے جس میں دیکھیں میں نے ایکس وائی کو اب نکال دیا ہے بکیا ابھی ایجز ہیں اور اب یو وی کو میں نے شامل کر دیا ہے تو جو ٹری مجھے ملا تھا اس میں میں نے یو وی کو ایڈ کر کے ایکس وائی کو جب نکالا تو جہاں تک وہ ویٹ کی بات ہے اس پورے ٹری کی وہ یو بنی نئے ٹری ٹی پرائم کا جو ٹوٹل ویٹ ہے دیکھ ٹو دا ویٹ آف داجنل ٹی جس کے بارے میں کسی نے کلیم کیا تھا کہ وہ مینیمم سپیننگ ٹری ہے اس میں سے میں ایکس وائی کا ویٹ نکالتا ہوں اور یو وی جو میں نے ڈالا ہے اس کا ویٹ جو ہے میں ایڈ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیے کہ ان ٹرمز کا آپس میں کیا تعلق ہے جو x y کا ویٹ ہے وہ یو کے ویٹ سے زیادہ ہے تو اس ٹرم کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں نتیجہ تن اصل میں ہوگا کہ سنس UV وی از دا لائٹسٹ ایج کراسنگ دا کٹ وی ہیو دا ویٹ آف یو وی از لیس دین دا ویٹ آف ایکس یہی تو آرگیومنٹ تھی یہاں پہ کہ سٹیج پہ یو جو تھا وہ سب سے لائٹ تھا اس کو ہم نے نہیں چنا تھا اس کا مطلب ہے کہ چونکہ ایج جو ہیں سارے ان کے ویٹس ڈسٹنکٹ ہیں تو جو بقیہ ایجز تھے وہ اصل میں یو وی سے زیادہ بھاری تھے اس کا مطلب یہ کہ ویٹ آف یو وی از لیس دین ایز اے میرا فیکٹ آل ایکس وائز جو کہ میں اس طرح چن سکتا ہوں جس سے سائیکل بنے گا اب جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ جو ویٹ کی جو اکویژن ہے اس میں لیفٹ سائیڈ پہ ٹی پرائم کا ٹوٹل ویٹ ہے رائٹ right سائیڈ پہ ٹی کا ٹوٹل ویٹ ہے اس میں سے میں نے ایک بڑی ٹرم کو نکالا اور ایک چھوٹی ٹرم ایڈ کی اس کے بنا پہ ویٹ آف ٹی پرائم اور ویٹ آف ٹی کی کیا ریلیشن بنتی ہے یہ اب بڑی آبویس بات ہے اور وہ یو کہ اگر ہم یہ ایکس وائی کو نکال دیں تو بات بنی دس دا ویٹ آف ٹی پرائم از لیس دین دا ویٹ آف ٹی وی کانٹرڈکٹمشن اب یہ پروف کا جو انداز ہے اس پہ ذرا غور کیجیے کہ میں نے پروف جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ تو نہیں کیا میں نے یہ کہا کہ کوئی کلیم کرے کہ ایسا ہے یعنی کہ ایک ٹری میں بناتا ہوں جس میں میں یو وی جو ایک لائٹ ایج کسی اسٹیج پہ تھا اس کو میں نے نہیں چنا تھا اور پھر بھی میں نے ایم ایس ٹی بنا لیا میں نے یہ شو کیا ہے کہ اگر کسی نے ایسا ٹری بنایا ہے تو میں اس میں یہ کاروائی کر کے کہ اس کے کے ایک سائیکل بنا کے اس سائیکل کے کسی اور ہیوی ایج کو نکال کے ایک نیا ٹری بناتا ہوں جو کہ ایکچولی اس ٹی سے ہلکا ہے یعنی کہ کوئی ایسا کر نہیں سکتا کہ کسی اسٹیج پہ جو لائٹ ایج پوسیبل ہے ان ایجز میں سے جو کہ اس کٹ کو کراس کرتے ہیں کو چن لے اور اس سے ٹری بن جائے یہ ہے وہ کانٹریڈکشن اور اس کانٹریڈکشن سے مطلب یہ حاصل کیا ہوا اس سے حاصل یہ ہوا کہ ایک تو ہمارا پروف مکمل ہو گیا دوسرا ایلگر یہ بات بنی کہ اگر آپ یہ کاروائی کریں کہ یہ کٹ بنائیں اور کٹ میں جو ایجز کراس کر رہے ہیں ان میں سے ہر دفعہ لائٹسٹ ایچ چوز کر کے اس کو اپنے منیمم اسپینگ ٹری میں ڈال یعنی کہ وہ اے سیٹ جو ہے اس میں ڈال تو ایونچلی جو ٹری بنے گا وہ یقیناً ایم ایس ٹی ہوگا اب اس پروف کو لے کے ہم کروس کال اور پرمز بنائیں گے لیکن چونکہ آج کے لیکچر کا اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے یہ کاروائی میں ان اگلی دفعہ مکمل کروں گا تب تک خدا حافظ